رب اشرح لي صدري ويصل لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروسي قراني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد <دخل> <تصفيق> <وزار> <تصفيق> الحمد للہ <الحمد لله> آج 23 اور 24 محرم الحرام چودہ سو کی درمیانی رات 8 دسمبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے یعنی ایکم دسمبر 2012 کو میں نے تقریباً 160 منٹ گفتگو کی تھی پونے تین گھنٹے اور وہ گفتگو مسئلہ نمبر سکسٹی اے کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس لیکچر میں میں نے محرم الحرام واقعہ کربلا اور خصوصاً محرم کے مہینے میں اسلام سے ہٹ کر جو رسومات کی جاتی ہیں ان کو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر بیان کیا تھا اور پانچ اہم علمی پوائنٹس پہ میں نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ کس طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیدوں کے علماء نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کو خلافت کے قیام کے لیے جو ان کی فکر جس پہ میرا گولڈن کوٹ ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی رو ہے اس کو کس طریقے سے ان علماء نے برباد کیا اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ کر کے رابضیوں کا اور ناصبیوں کا اور یزیدیوں کا تحقیق کی جائزہ کیا جائے الحمد اس لیکچر کے اندر میں نے پونے پین گھنٹے میں جو مجھ پر الیگیشن لگائی گئی فکر حسین کے حوالے سے ان کا میں نے علمی جواب بھی دیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ یہ سارے کا سارا چکر جو ہے مولویوں کی روٹی کا ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور قرآن پاک کی روح سے سورت البکرا کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت میں نے بتایا تھا کہ حق بات چھپانے والے پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے بھائیو میری باتیں جو ہیں وہ تحریر کی شکل میں پوری دنیا میں سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ لیکچرز کی شکل میں تو میں وہی جملہ بولوں گا جو مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ المتوفہ 1979 سیونٹی نائن ہجری کہا کرتے تھے 1979 سیونٹی نائن عیسوی کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں بالکل اس طریقے سے ہم نے جو فکر حسین کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوشش اس وقت کی ضرورت بھی ہے اگر امام مہدی رضی اللہ تعالی انہو کی دعوت کو لبائے کہنا ہے تو ورنہ جو شخص یزید کو صحیح مانے گا وہ کبھی بھی سیدنا امام مہدی کو صحیح مان ہی نہیں سکتا وہ کبھی یزیدی نہیں ہوں گے وہ اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہو کی نسل میں سے ہوں گے اور انشاءاللہ شاء حسینی منہج پر ہوں گے الحمدللہ میرا جو اخلاص ہے وہ لیکچرز میں بالکل سامنے ہے کوئی اس میں فخر والی بات نہیں ہے حق بات بالکل واضح ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلی دفعہ دو پرسنالٹیز کی جو علمی خدمات ہیں ان پر ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی ان میں سے پہلی شخصیت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی المتوفہ 1979 سیونٹی عیسوی اور ان کی جو شعرا آفاق کتاب ہے خلافت اور ملوکیت اس کو میں نے انٹلیکچلی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹیکنیکلی ان سے جو غلطیاں ہوئی اس کتاب کے اندر وہ اپنی جگہ خصوصا جو مجھے گلا ہے اس میں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی حد تک شاید غلو سے کام لیا اور محدثین کی جو جرہ تھی ان پر وہ انہوں نے نقل نہیں کی باقی الحمدللہ جو خلافت کے حوالے سے اس کا پورشن ہے وہ رحمد اللہ بالکل جو ہے وہ حد پر مبنی ہے اور دوسری شخصیت دور حاضر میں فن حدیث کے ماہر اور اسماء و رجال میں میں سمجھتا ہوں عرب و عجم میں وہ امام ہیں بلکہ بعض حوالے سے شیخ ناسودین البانی المتفا 1999 عیسوی ان سے بھی وہ فوقیت رکھتے ہیں میری مراد شیخ حافظ زبیر علی ذئی صاحب حافظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے انہوں نے جس طریقے سے الحمدللہ للہ فکر حسین کو زندہ کیا ہے تحقیق کے میدان میں اتر کر الحمد ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد ان کی کوششوں سے اور مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کی ایفٹ سے جہاں پر ناصبیت اور راضیت اور یزیدیت کا کلا کمہ ہوا ہے وہیں پر بنو امیہ کی جو کاٹ کھانے والی ملوکیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف ترین مخلوق جو ملوکیت مصنبی امام احمد میں سنبی دعود میں اور جامعہ ترمزی میں ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بالکل عیا ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں الحمدللہ للہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم اہل سنت ان دو شخصیات کی وجہ سے اہل تشیع کی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں الحمد اس میں کوئی شک نہیں جب ہم نے خود ہی مان لیا کہ بنو امیہ کی حکومت نے غلطیاں کیں اور اہل بیگ کے ساتھ ظلم کیا گیا تو الحمد اس کی برکت سے ہمارا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا الحمد اور ہم الحمد للہ اہل سنت کے منہج سے اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صدفی یعنی اہل عزیز ان کے بحاف پر ان تمام رابضیوں اور ناصبیوں اور یزیدیوں سے الحمد للہ اعلان برات کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے جس کے تحت ہم ان شاء قرآن و سنت یعنی صحیح السناد حدیث کی روشنی میں نواس رسول نوجوان جنت کے سردار سید و مولانا و محبوبینا حسین ابن علی ربی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب سننے کی ان شاء اللہ سادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مس کنسیپشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کلیئر کرتا جاؤں گا کہ میری گفتگو وہ عام لوگوں والی گفتگو نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں جو مسکنسپشن پائی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر سکسٹی سکس بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تحت اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا انمان ہوگا سیدہ حسین کے فضائل اور سید اسناد احدیث کی روشنی میں سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور سی السناد احدیث کی روشنی میں سعید حسین کے فضائل قرآن اور سعید السناد احدیث کی روشنی میں ہماری آج کی گپتو انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی پورشن نمبر ون میں میں تین کریٹیکل پوائنٹس ڈسکس کروں گا محبت اہل بیت کے کانٹیکسٹ میں اور جو آج کل راسجیوں کی طرف سے غلو ہوتا ہے اور جو اہل سنت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور پورشن نمبر ٹو میں انشاءاللہ شاء اللہ سترہ سعید حدیث کی روشنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی علم کے شاء انشاءاللہ بھائیو آج کا لیکچر جو ہے اہل سنت کی ان تمام کتابوں پر مشتمل ہوگا جس پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے میں صرف پلیٹیکل احادیث کے پورے ریفرنس بتاؤں گا کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر یہ ہے باقی ویسے ہی میں بتاتا جاؤں گا یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں وہ آسانی سے مل جاتا ہے فضائل اہل بیس والے چیپٹر میں وہ احادیث اور تمام احادیث کے نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گے اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو وہ درس کے اینڈ پر پوچھ سکتا ہے یا مجھے ای میل کر سکتا ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پر اور یہ گفتگو جو ہے یہ ریٹرن فارم میں بھی ہماری طرف سے چھپ چکی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دو ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیق کی اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سہیول الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے الحمد الحمدللہ اور ان میں سے بھی اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے ہے تو یہ الحمد دونوں سی پر رکھے ہوئے ہیں غرض کے اینڈ پہ جس کو چاہیے وہ مل سکتے ہیں مفت سے ہیں لیکن اس پہ پورے پورے ریفرنس الحمد ان احادیث کے لکھے ہوئے ہیں اور آج میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بتا دوں اس لیکچر کی وساخت سے کہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے تھا رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے اس میں جو بہتری علمی اعتبار سے لائی جا سکتی تھی مزید پہلے بھی اس میں صحیح آدھی سی تھی لیکن مزید بہتری اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس میں کچھ چینجنگ کی ہے اور ان اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چھپ کر ان شاء اللہ اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا اگلے لیکچر میں آپ کو ان اللہ وہ مل بھی جائے گا تو اللہ کا نام لے کر لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبر رہیم و علی عبر رہیم اینک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبر رہیم علی عبر رہیم حمید مجید لیکچر کا پہلا حصہ تین کریٹیکل پوائنٹس پر مشتمل ہے جس میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آج کے دور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیو کے درمیان کنٹراورشل ہو چکا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج حق کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ نہ تو اہل سنت دو نمبری کر سکیں اور نہ اہل تشیو اور وہ ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر 23 اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمٰن رحیم الاسم علیہ اجرا کفل قربا احمبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو کتاب و سنت کی دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے بز تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبی رشتے داری کا خیال رکھو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اس آیت کے کانٹیکس میں امیر المکمن فی حدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری اپنی شعرا آفاک تالیف صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو اٹھارہ نمبر حدیث اسی آیت کے کانٹیکس میں لے کر آئے اور اس آیت کو انہوں نے اپنے باب کا عنوان بھی بنایا فی القربہ وہاں پر ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول انہوں نے صحیح صنعت کے ساتھ ظاہر بخاری میں نقل فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے آئے تھے اللہ اجنم البت قربا اس کی تفسیر کیا ہے تو وہیں پر سیدنا ابن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سعودنا سعید بن جبیر تابئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ ال محدت کا فلقرباد سے مراد علیہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت تو سیدنا ابن ابن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس کی تفسیر کرنے میں جلدی کی ہے قریش میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو دراصل اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہی کہیں کہ چونکہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور پیچھے بھی جا کر چین جو ہے وہ ملتی ہے قریش سے ہوں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا میں کام کر رہا ہوں اس پر تم مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہو میں کوئی اس کے بعد تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا لیکن کم از کم جو تمہاری اور میری رشتے ہے اس رشتے داری کا ہی خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ اس نے سلوک کروں یہ ابن عباس نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی ہے یہ تھی اس آیت کی تفسیر تاویل خواب کے اعتبار سے لیکن یاد رکھیے قرآن پاک کی آیات جو ہے یہ یونیورسل ہیں یہ خاک موقع پر ضرور نازل ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ کیا تک کے لیے ہوتا ہے تاویل عام کے اعتبار سے واقعی اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کے تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے اور اپنی کتابوں میں فضائل اہل بیت والے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کوٹ کرتے آئے ہیں کہ اس آیت سے اجتہاداً طویل عام کے اعتبار سے اہل بیت کے فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں اور بات بھی لاجیکل ہے وہ کیوں کہ بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ اجرن المدت فل قربا اے نبی آپ فرما دیجیے ان کافروں سے کہ میں اس تبلیغ کے اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اسے سے رکھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ حق مانگ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے حسن سلوک کرو تو بھائیوں بدرجہ اولا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا کچھ سے بھی زیادہ ضروری ہے جب کافروں سے, سے حسن سلوک مانگ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں سے طلب نہیں کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں الحمدللہ اور بھائیو اس نظریے کی سپورٹ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں تین ہزار سات سو انوے تھری سیون ایٹ نائن اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی موافقت کی ہوئی ہے زبردست حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں وہ نوازتا ہے اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیگ کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو لہذا اس آیت کی طویل عام میں یہ حدیث بھی مل گئی رحمد اور اس حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا امیر المکمن ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اور امام بخاری کا ویژن دیکھیں کہ اس حدیث کو سیدنا حسن اور حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ان کے فضائل والے سیدنا اوبکر جی کے کال کو حدیث موقوف ظاہرہ سیابی کا کال سیدنا ابکر نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو الحمدللہ ان سے بڑا کتنا کا ہو سکتا ہے اس آیت کی یہ تفسیر بھی طویل عام کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری والی روایت اس کو سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمد. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب المان چیپٹر میں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور سیدنا ابو بکر صدیق صحیح بہاری میں روایت ہم نے سن لی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں بھائیوں کسی مکبہ فکر کے فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں سیدنا ابکر صدیق جو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں ان کا فتویٰ میں الحمدللہ مل گیا اب کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے الحمدللہ لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص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 امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ دو سو چار ہجری جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے بھی استاد ہیں ان کے عربی کے شار اس سارے ایشو کو کل کر جو صحیح صنعت کے ساتھ تمام اسماور رجال کی کتابوں میں موجود ہے بلکہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ضبطی رحمت اللہ علیہ المتوفات سات سو اڑتالیس ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشار کو نقل کیا ہے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشار کہ اگر اہل بیگ کی محبت کا نام رابضی ہونا ہے تو دنیا میرے رابضی ہونے پر گواہ ہو جائے امام شافی کہتے ہیں میں رابضی ہوں اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافی اگر آج زندہ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں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 پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث سے جو اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں تواثر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور وہ حدیث بھی الحمدللہ الحمد للہ اللہ اجرن المدت فل قربا کی بیسٹ تفصیل ہے تویل عام کے اعتبار سے یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار اسناد امام مسلم لے کر آئے ہیں المتوفا دو سو اکسٹھ ہی جی چار ترک سید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے انٹرنیشنل نبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل علی والے چیپٹر میں چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس اور چھ ہزار دو سو اٹھائیس چار ترک لے کر آئے ہیں غدیر خون کی حدیث کہ کچھ تابعین یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگا کچھ تابعین سیدنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور ظاہر ہے کہ زید بن ارکم صاحب کون میں سے تھے دار ارکم جس کے نام پر جماعت اسلامی والوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں دار ارکم وہ جگہ تھی جہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شرط سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حق باتوں کو نہیں کرنے دیتا اپنی مسجدوں کو کہتے پہلے فرقے کی بات کرو پھر اگلی بات سنیں گے پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرو کسی فرقے کے ساتھ کتنی بڑی یہ نہوست پڑ چکی ہے امت کے اوپر تو زید بنرکم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو سنی ہوئی تو آپ روی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں کافی ساری باتیں سنی بھول بھی گیا لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو اور وہ سنائی کیوں کہ یہ بنو میاں کا دور تھا انہوں نے پرٹیکولر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی اس تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے حجت البدا سے تو مکے سے مدینے آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر ہمیں واض و نصیحت کی اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں صحیح مسلم انٹرنیشنل لمبنگ کے مطابق چھ دو سو پچیس سے چھ دو سو اٹھائیس تک چارا حدیث فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں اور یہ حدیث ہم نے اپنے منج پہ لکھی ہوئی ہے جو اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں آتی حالانکہ صحیح مسلم ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کافب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں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 یہ مسلمانوں کو حکم ہے تو اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرآن کی دعوت سے دور ہوگا وہی پھر پرست ہوگا اور جو فرقہ پرست ہوگا وہ قرآن سے دور کر دیا جائے گا کیونکہ یہی تو انسٹرومنٹ ہے امت کو جوڑنے والا کامن بارٹ پھر بن زیدم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں دو دفعہ احساس فرمایا بعض روایتوں میں آتا ہے تین دفعہ یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے اہل بیت کے ساتھ نے سلوک کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی اور یہ خطبہ آپ نے وزیر خم پر دیا جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ باقی سب لوگ جا چکے تھے اور انہی شامیوں نے جنگ سفین میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی اور انہی لوگوں نے پھر مدینے کی حرمت بھی پامال کرنی تھی واقعہ ہررا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے انہی شامیوں نے سیدنا حسین بن علی کو بھی شہید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں اپنے اہل بیگ کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ڈر جاؤں اور یہ دیکھی اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ تین کتابوں کے ریفرنس جامعہ ترمزی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو تیرہ کتاب السنہ امام ابو بکر ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ دو سو ستاسی ہجری پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام اور نسر الاثار امام تہاوی المتوفہ تین سو اکیس ہجری تینوں لے کے آئے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سعید علی ابن ابی طالب رودی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تلاوت کی ان اولا بالمؤمنین ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو سب نے کہا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سعید علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من تم تم فہاد علی مولاح پھر جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی بھی ہونے چاہیے مولا سے مراد مشکل کشار نہیں ہے دلی محبوب عربی میں جیسا کہ ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان مولانا فلان دلی محبوب کیونکہ آپ سے ہم نے ساتھ عائد بھی پڑھی کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی اور یہ حدیث متواترہ ہے الحمد تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پرٹیکولر کیونکہ جنگ صفین بھی ان کے خلاف پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین ابن علی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث الحمدللہ اس حدیث کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے اور خصوصاً یہ من کنتو مولا ہوں فہازہ علی و مولا ہوں اس میں میں ایک جملہ یہاں پر بھی بول دوں بھائی اصل کسی بھی دنیا میں جو ہستی ہے اس سے محبت اللہ کے ریفرس سے اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے صحابہ سے محبت ہے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے تو اللہ کے ریفرنس سے توحید عید پہلے اییا کا محبود عیا میں وہ جملہ بول دوں کہ بھائیو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ان کو اختیار ہو تب بھی ان سے دعا کرنا ان کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی ایک شکل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے ایجا کا نستعین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو یہ دعا ہو جائے گی اور یہ فرشتوں کی عبادت ہو جائے گی یہ شرط چاہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسات ہو کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی فائن کر ہی نہیں سکتے اللہ نے بھی کی ہوئی ہے تو ہم دروشی میں بھی کہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ محمد فرشتوں کو نہیں کہتے کہ آپ کو فرشتے کو جن کو کوئی مجھ کہنا اللہ کو ہے اللہ محمد علی محمد ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل پر دعا صرف اللہ ہی سے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی اور اسی کی ایکسٹینشن مترا نمبر 43 ہے تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل پانچ میں نے اس میں بتائے وسیلے جو جائز ہیں اور ایک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی کانٹیکس میں الحمدللہ اس گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ باقی غدیر خم کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں جنگی صفین نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے اس پر میں پونے تین گھنٹے کی گفتگو ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے جو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے بسی یہ رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث ارتاب کا تحقیق کی جائے گا الحمد اب آ جائیے بھائی تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سترہ حدیثیں اور پھر ہمارا ادھر کنکلوڈ ہو جائے گا یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے اہل سنت اور اہل تشید کے درمیان یہ زون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اور وہ ہے اہل بیم کے بارے میں اہل بیگ کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی تو بھائیو قرآن و سنت کی روح سے کل چار کیٹگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورت الحضاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکس چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر تینتیس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن رسمانا بے شک اے نبی کے گھر والوں صل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمد یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عہ بی میں شامل ہوں اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہو جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے پھر سیدنا زید بن حادثہ اور پھر سید الکسدی رضی اللہ تعالیٰ مجھ پائیے تو پہلے نمبر پر سعیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئی تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہے اب معاشا رضی اللہ تعالیٰ کا بھی داخل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے اہل تشیعوں کا جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر اٹھائیس سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونت کے سیگے ہیں لیکن یہ سیگا مذکر کا آیا ہے انما یورید اللہ کمر اہل الکنہ نہیں آیا تو یہ تو مونس کا سیگا ہے ہی نہیں ہے یہ تو مذکر کا سیگا ہے اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیگا ہونا چاہیے اور مولویوں کو دے دیو جوابا تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں یہ عربی کا اسلوب ہے یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب ایڈاپٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت الحداب میں فرمایا اناسنا کا شاہدم نذیرہ بن ہی بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ہم تو جمع کر سیکھا اللہ تو واحد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شہانہ انداز اڈاپٹ کیا کہ ہم نے بھیجا ہے تو یہ محاورت ہمیں یہ ہم واحد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی یہ لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایسا سورج جو سمکا دینے والا سورج نوریت آپ کی مبارک لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا سیگا قرآن میں اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشریح کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان وہ قرآن پاک میں سورہ حود کی آیت نمبر ہے تہتر سیونٹی جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکس میں بھی بیان کیا تھا سورہ ازاریات کے حوالے سے فسقت وجہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بُڑھاپے میں مجھے سید الرائے کی بشارت دی جا رہی ہے یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے وہاں پر فرشتے جو ہے وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم انہ حمید ام مجید کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا مذکر کا سیگا استعمال ہوا اہل بیت کے لیے حالانکہ پرٹیکولر گفتگو سارا زی ہو رہی تھی تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ گرا ہمارے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے سیگیں استعمال کرتی ہیں ان کو نہیں اس وقت کیونکہ یہ ہے قوامون بد ڈومینٹرسا تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا سیگا قرآن میں اور یہ اہل البیت کا لفظ آ اہل البیت علیکم کم ال کو تم پر اہل ال تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکس میں ان کا رد کر دیا ہے رابطی ہوگا پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر جو دوسری کیٹاگری ہے اہل بیت کی وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارکم والی صحیح مسلم کی چھ دو سو پچیس سے چھ دو سو اٹھائیس تک اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہے لیکن یہاں پر غزیر خم پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا زید ابن ارکم اس عدیز کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں اور پھر فرمایا کہ آل جعفر علیہ عباس علیہ عقیل اور علیہ علی ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے یہ اہل بیت میں شامل ہے اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے ورنہ قرآن کے رو سے نور علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا حالانکہ ان کا بھگواٹن سم تھا سلبھی بیٹا تھا لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے عہد سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر باقی اپنے عمال درست کریں تو کیٹاگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ چار ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا وہ ان ڈیٹیل حدیث میں حسین کے, کے چیپٹر میں بتا دوں گا یہاں جمن بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی اماں عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا پھر سیدنا حسین کو لیا پھر سیدنا علی کو لیا پھر سیدہ فاطمہ کو لیا اور پھر اللہ کے حضور یہ آئے پڑی اللہ ہے لہٰذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکس میں ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر پانچ جن کو ہم پنچتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی طرف میں کوئی حج نہیں پنچتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک برے نظریات سے سب تن پاک اور یہ پنچتن خصوصیت کے ساتھ پاک گنا سے پاک کا اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ امبیا اکرام علیہ وسلام کے لیے الحمد للہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ سامنے میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گنا جتنا بھی مزین ہو کر آئے بار وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں لہذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفٹ کر کر کے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا بہرحال لفزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور چوتھی کیٹگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے سیدنا زید ابن ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید کا نام سورہ اذاب میں آیا ہے ان کا بیٹا اسامہ ابن زید بخاری اور مسلم میں عادی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا بڑے بڑے صحابہ اکرام اور امردوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد میں ہو گیا تھا زید ابن حادثہ کا نام اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو وہ بھی اہل بیت میں شامل اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ سابق رام الدوان تو الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے الحمدللہ للہ چالیس منٹ کے اندر کنکلوڈ ہو گیا اگلے انشاءاللہ شاء تیس منٹ کے اندر دوسرا حصہ بھی امید ہے کنکلوڈ ہو جائے گا ایک دفعہ گروشی پڑھ لیجیے اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد کما صلی بروی موال بھائی وہ سترہ سید اسناد حدیث کی روشنی میں اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سترہ کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے دن رات میں فرض رکھتے جو ہے وہ سترہ ہیں تو یہ نسبت جو ہے سترہ کی اس سے بھی ہے ورنہ حدیث تو بہت ہی بیان کرنے والی ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجیے کہ یہ سترہ کی سترہ حدیث ان میں سے کئی تو بخاری اور مسلم سے ہیں ان کی صحت کا تو کوئی مسئلہ نہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی احادیث ہیں ان احادیث کو دور حاضر کے دو بڑے اسما اور کے جو امام ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ دونوں نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے بخاری مسلم کے علاوہ جو اس میں آئیں گی بلکہ شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی شعر آفاق تصنیف جو ہے فضائل صحابہ اس میں یہ تمام روایتیں الحمد درج کی ہیں اور ان پر حکم بھی لگائے ہیں جو مئی 2010 میں چھپ کے مکبر اسلامیہ سے مارکیٹ میں آ چکی ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیدوں کے درمیان متفق حدیث ہے جس پر اجما ہے حدیث متواترہ ہے چادر والی حدیث جس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سید حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان لوگوں کی ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی پھر سیدنا حسین آئے حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان بے شک اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ لہذا یہاں پر راویوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ حدیث بند کمرے میں ہوئی ہے اور اس کی راویہ اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ کا اگر اما عائشہ کو کوئی بکس ہوتا ہے لے بیگ کے ساتھ تو کبھی حدیث پیار نہ کرتا اماں یہ حدیث بیان نہ کرتی عدیض بار ہی نہ آتی بلکہ میں نے آپ کو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موزوں کے مسے والے چیپٹر میں چھ سو انتالیس نمبر حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے کہ سیدہ داعشہ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ موزوں پر مسے کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی لیکن حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ جو قرب سیدنا علی کو حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے تو وہ پھر تابی سیدنا علی کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کا بک ہوتا تو کبھی نہ حضرت علی کی طرف بیچتی تو سیدنا علی سے آگے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسئلہ کی مدت مقرر فرمائی تھی الحمدللہ دوسری حدیث بیس صحیح مسلم میں ہے سیدنا اللہ ابن ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر چھ ہزار دو سو بیس نمبر حدیث جو میں نے مسئلہ نمبر پچپن بی میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یا اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے قرآن پاک سے سوریہ عالمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیے بالکل لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور قرآن میں سورہ عال عمران کی ایک سپتمبر آیت نازل ہوئی یہ دیکھ لیں گے دونوں حدیثیں جو ہیں یہ قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ دونوں اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سر عمران آیت نمبر الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس واضح علم کے آجانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری تو آپ ان کو اب موبائل کا چیلنج دیجئے فکل تو فرمائیے تال ابنا ابنا اکم آ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں وہ نسانہ ہم <وَنِسَاءَكُن> بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ان پھسنا اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ نب تل پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں پر نہ اللہ عل کا <الْقَاضِدِين> کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی دامت نے بھی وکاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا ان حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر وہی پنچتن پاک لے کر آئے اور کہا اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں اور ان کی چہروں کی وجاہت نمے بچے نبی وفا سے تقریباً یہ سمجھ لیں سال ایک ڈیڑھ کا پہلے کا واقعہ بلکہ یہ پانچ اور چھ کر لیا پانچ سعید نا چھ سیدنا حسن اور پانچ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی تو پھر موبالہ نہیں کیا عیسائی بھاگ گئے کاش مباللہ ہو جاتا عیسائیت کا تو رگڑا لگ جاتا نصارہ جو ہے ان کا تیسری حدیث رازدار رسول سیدنا انہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے لاڈل صحابی وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3781 اور المستر گل میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کی تٹ حدیث وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے پھر مغرب سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ہی مشغول رہے میں اپنی بات نہیں کر سکا حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی دبے قدموں میں پیچھے چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر پوچھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے کیا وہ ہے ان کا یا رسول اللہ میں ہوں تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے اور وہ آئے بھی اسی لیے تھے دعا کروانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ عبن نبی کو غی خبریں عطاف فرما دیتا تھا. اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے اور پھر کہا حضیفہ یہ تو خاص لاڈلے سے تھے کہا حضیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا اور اسپیشلی اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں اب دیکھ لیں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پوری کائنات کے فرشتوں کا بھی محور ہے الحمدللہ للہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں زمین پر یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خبر دی ہے بڑی اہم کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے الحمدللہ اور یہ جو حصہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے وہ مشہور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہاتھ پڑی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے تو میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے بعد سب سے پہلے اہل بیگ میں سے تم مجھے ملو گی اور چھ مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا بیس سال کی عمر میں ہارڈلی بیس سال عمر کی سیدہ فاطمہ کی جب ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین بھائیو یہ جو ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عہا کو جنتی عورتوں کی سردار یہ کوئی خاندانی بیس پہ نہیں ہے قرآن پاک میں ہے صورت الحجرات میں اطقاق اللہ کے حضور تم میں سے سب سے بہتر جو ہے سب سے بلند تر عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر عزت والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی رشتے داری کی نسبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ حسن حسین کو یہ ٹائٹل دے دیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے واقعی انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی وہ آج محل نہیں میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں چوتھی حدیث الحاکم میں سی صنعت کے ساتھ چار ہزار سات سو چوہتر نمبر ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے جب حاکم میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ابو ہوما اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں کون سیدنا علی, علی ابن ابی طالب رضی اللہ اور فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے والد سے افضل کون ہے وہ بھی الحمدللہ للہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو چونسٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا اللہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں تمام جنتی بوڑھوں کے سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہے پچھلی امتوں کے ہو بوڑھے یا اس امت کے سب کے وہ سردار ہیں بوڑھے سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں بڑھاپے سے چلے گئے تو سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے ورنہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تیس سال کی عمر کے دنیا سے جو کہ تو آپ تو کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے تو اس کی تطبیق اپٹیمل سولوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر تو تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین اور ان سے افضل سیدنا ابکر سعیدنا علی اور پھر ان سے افضل سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ و تعالیٰ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی اللہ. مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں دلی محبوب مولا علی نے خود ہی فرما دیا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چھ سو اکہتر نمبر حدیث ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سعید علی نے بعد میں شادی کی اور اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں محمد ابن حنفیہ کی جو ہے وہ حادیث ملتی ہیں بلکہ جو مختار سختی پر فلم بنائی ہے ایران والوں نے تیس قسطوں پر اس میں بھی محمد ابن حنفیہ کو انہوں نے شو کیا ہے تو محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری تین ہزار چھ سو اکتر میں نے اپنے والد سعید طالب سے پوچھا ابا جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمایا ابکر اللہ اکبر کبیرہ اللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم اللہ حسیرا پوچھا ابا جان اس کے بعد کون فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ اللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم اللہ اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیسری بار پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا حضرت تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا وہ بکر عمر کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرا سبحان اللہ بک رتا قربان اس جی کے تو میں یہ سمجھتا ہوں سورہ حمجا کیمبر تینتیس کی صحیح تفسیر ہے, ومن من من وعمل صالحا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اس کتاب کی طرف بلائے اور خود بھی نیکمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں اس کی پریکٹیکل تفسیر سیدنا علی کا یہ کون ہے کہ میں تو عام مسلمان عام کدھر تھے بھائی مسلمانوں میں سے تھے تو یہ ان کی آجزی پانچویں حدیث جامعہ ترزی میں انٹرنیشنل ابری کے مطابق تین ہزار سات سو انسٹھ سات سو انہتر مسلم امام احمد نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کرا ہے اللہ اللہ اکبر کبیر تو بھائیوں یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم بھی اس عہد کی تجدید کریں کہ الحمدللہ ہم تمام صاحب اکرام علوان اہل بیت خصوصاً سیدنا حسن حسین اور ان کے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ مشہور فرمائے آمین <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اسی کے کانٹیکٹ میں اس سیدنا سعیدانب صدیق کے قول کو بھی یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کیا صحیح بخاری میں سیدنا حسن اور حسین والے چیپٹر میں فضائل والے تین ہزار سات سو اکاون کے ابو بکر ابی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ما ابو بکر ہمارے دلی محبوب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو دیکھیں الحمدللہ چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں سن نبی دود میں اور سن نسائی میں موجود ہے ترمتی میں انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزار سات سو چوہتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے سامنے سے سیدنا حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ دھاریوں والے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا ممبر سے اترے سیدنا حسن اور حسین کو اٹھا لیا اور پھر ممبر پر آ کر کہا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے نما اموال حکم و اولاد بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے تو حضور نے کہا کہ میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکا جب ان دونوں کو میں نے لڑکھڑا ہوئے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کو اٹھا لیا اب یاد رکھیں کہ جن ظالموں نے سیدنا حسن کو زہر دیا یا سیدنا حسین کو شہید کیا ان کے ساتھ قیامت مت والے دن ہونے والا کیا ہے تو نبی وسلم کی وفات کے وقت سعید حسن کی عمر سات سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر تقریباً چھ سال چھوٹے چھوٹے اب میری خود اپنی بیٹی سات سال کی ہے مجھے پتہ ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ یہ تو بیٹی ہے اور جو پوتے اور نوازوں کے ساتھ انسان کی محبت ہے وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ساتویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ ہزار سوری ایک ہزار ایک سو بیالیس گیارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اسی دوران سیدنا حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پڑھا لمبا کر دیا صحابہ سابق رام ردوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ وسلم سجدے میں طویل سجدہ کر رہے ہیں بات پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرمایا کہ میں نے سجدہ طویل اس لیے کیا کہ حسن حسین میرے اوپر چڑھ گئے تھے تو میں نے یہ دوبارہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس معاملے میں خلل کروں تو جتنی دیر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری کمر پر بیٹھ جائیں الحمدللہ یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیں بنو میاں کے لونڈوں کی کیا حیثیت ہے حسن حسین کے مقابلے میں ان کے فضائل یہ سعودی عرب سے تنخواہیں لے لے کر سنا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کی ملوکیت کو سیف کریں بدماش حکمرانوں کو ان کو سیف کریں جو باپ مر گیا تو دس بارہ بیٹوں کو پیچھے سے وراثت دے گیا دین وراثت ہے سب سے زیادہ حادثار اگر کوئی تھا خلافت کا سیدنا علی بھی ان میں سے ایک تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں ان کو بنایا کہ یہ وہ بچوں کی جگہ تھے حضور نے بچپن سے ان کو پالا تھا لیکن بعد میں کسی نے خیال نہیں کیا چیز کا اسی کانٹیکس میں مسلم امام احمد میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے دس ہزار چھ سو انہتر بہت زبردست حدیث حضرت ابو را کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عشا کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں تو آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ الفاظ میں بڑے آیستگی کے ساتھ سائڈ پہ کرتے پھر آپ جلسہ کرتے پھر دوسرے سجدے میں جاتے پھر وہ چڑھ جاتے ہیں پھر سلم کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اتارتے تو سلام پھرا تو صحابہ نے کہی یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دے تو ان بچوں کو میں گھر چھوڑتے ہم لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چھوڑ دو ان کو تو اسی دوران حضرت ابو برا رہ کہتے ہیں کہ ایک بجلی روشن ہوئی سمجھ لیں کہ غیب کی طرف سے ایک روشنی آئی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ظاہر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے حضرت ابو رحرا کہتے ہیں جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچے وہ روشنی ظاہر رہی اور راستہ روشن رہا جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنی بھی غائب ہوگی الحمد للہ آٹھویں حدیث مسد امام احمد میں بھی اور المصد الحاکم میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ امام زابی نبی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں ان کے بارے میں ہماری کیا عقیدت ہوگی اور وہاں صرف اولاد نہیں ہے اللہ کی طرف سے ٹائٹل بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار تقوے میں بھی پہاڑ ہیں وہ لوگ اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ اور یہ راوی جو ہے سعیدنا ابو ریرا ربی اللہ تعالیٰ گالی گلوج کرتے ہیں سب سے کرٹیکل حدیث یہی تھی کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مر سے بغض رکھا یہ کسی اور سے آبھی سے روایت نہیں سوائے ابو حریرا کے ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اپنی آخرت برباد کرنا اور میں اس پہ وہی بات کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ریرا کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ابو حریرا اور اس کی والدہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا لہذا منافق ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو رافزی بکواس کرتے ہیں تعالی. اتنی کریٹیکل حدیث انہوں نے روایت کی نمی حدیث الحمدللہ جو ہم نے اپنے روایت ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافزیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی الحمدللہ یہ شامل کر دی ہے بہت کریٹیکل حدیث ہے المستر الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ چار نمبر اور صحیح ابن احبان بھی موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ سات ہزار چار سو ایک بہت کریٹیکل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالی ضرور دو میں داخل کرے گا الفاظ کی انٹینسٹی پر غور کریں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہم اہل بیگ سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور گودت میں داخل کرے گا آپ رو رہے ہیں کہ جزید پر لانت نہ کرو جزید کو یہ نہ کرو وہ کلمہ گو تھا یا تو بات دودت تک پہنچ چکی ہے کون اس نے دن رکھے گا کہ اب جزید کے دل میں بغض نہیں تھا امام ن تعمیر رحمت اللہ علیہ کے شکید امام زافی نے لکھا ہے ناخ بھی تھا اس کے دور میں سعید علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی تھی جی وہ میں نے پچپن بیس بچنے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا بنو می کے دور میں ساٹھ سال تک ممبروں پر سعیدوں علی کو گالیاں نکالی گئیں جس کا برس ریزلٹ یہ نکلا کہ جو شیانے علی تھے جو اہل سنت من ہے جو پڑ رہی تھے اوربلا کے حوالے سے الحمد اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے پھر ہمارا یہ دس انشاءاللہ شاء کنکلوڈ ہو جائے گا دسویں حدیث جامعہ تمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو پچہتر جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے الحمدللہ بڑی مشہور حدیث ہے حسین و منی و من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نام اردو میں بھی کہا جاتا ہے یک جان دو قالم یعنی دل تو دو ہے لیکن جان ایک ہے یہ عرب کا محاورہ تھا صحیح بخاری میں سیدنا علی کے لیے حضور نے یہ کہا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں الحمدللہ سیدنا جعفر کے بارے میں بھی حضور نے کہا جعفر مجھ سے ہے میں جعفر سے ہوں تو سیدنا حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور پھر آگے شاہ فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے حسین میری نسلوں میں سے نسل ہے الحمد اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ تم ہم سے محبت فرما آمین, آمین, آمین, آمین تو اس حدیث کے کانٹیکس میں بھی یہ بات یاد رکھیں حسین کی محبت اور دشمنان حسین کی محبت اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک دل میں جمع ہے تو جھوٹا ہے ہو ہی نہیں سکتا آب اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے گیارہویں حدیث مسند امام احمد میں ہے جلد ایک سوا پچاسی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ کرٹیکل حدیث سی انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے بتا دیا جنگ سفیم کے دوران سیدنا علی فراد کے کنارے سے گزر رہے تھے اور فراد کے کنارے آپ رضی اللہ تعالی نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے ابو عبد اللہ صبر کرنا فراد کے کنارے تو ساتھیوں نے عرض کی کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں ابو عبداللہ صبر کرنا فراد کے کنارے ابو عبداللہ کنیت تھی سیدنا حسین ابن علی کی تو پھر سیدنا علی نے وہ حدیث وہاں بیان کی سفیم پہ جاتے ہوئے فراد کے کنارے نینوا دشتے نینوا سے جب گزرے تو وہاں انہوں نے حدیث بیان کی اللہ رب. کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مسلسل آنسو روا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے ہم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں حسین سے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور رو رہے تھے جبکہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کر دے اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لا کر دکھا دوں پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور کربلا کی سرخ مٹی لا کر حضور کے سامنے رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اسی حدیث کے کانٹیکس میں, میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ اہل ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعہ ہونے سے پہلے اور بعد والی بھی حدیث میں نے پچھلا بیان کی تھی وہ آٹھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غمفاری کرنے والے اور امت آپ کے جدید کے ساتھ ظلم کرنے والی تو یہ کس حیثیت سے اوزے کوسر پر حاضر ہوں گے اور میرا خیال ہے یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے سخن جو بخاری اور مسلم کی مت علیہ حدیث ہے ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا اور یہ دھمکی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا انسار تم پر ظلم ہوں گے میرے بات صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوسر پر آ کر ملنا حوض کوثر پھر ملنا تاکہ تمہارے دشمنوں کو میں وہاں سے نکالوں گا پھر فوض کو یہ مطلب انصار کے ساتھ کیا ظلم ہوئے واقعہ ہررا کے اندر قتل کرام قتل ہوئے, ان کی بچیاں اور ان کی عورتوں کے ساتھ برائی دی ہے ڈیٹیل کے ساتھ موجود آف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے, لے کر آئے حفیظ کی کتابوں میں واقع حضرہ بخاری اور مسلم میں بھی ملتا ہے تیرہویں حدیث ایک دفعہ اسی بخاری میں ہے تین ہزار سات سو ترپن اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدنا حسین کے فزائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پر تقوی اور پرہزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا بتایا گیا عراقی ہے نجد بھی وہی ہے میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ شاء کلیئر کر دوں گا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 ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں اور کی چوٹ میں تو ہوتے رہے بھائی, بھائی بھی علما عوام نہیں ماشاء اللہ اور میں یہ پھر مجھے کوئی اور نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمد للہ کتاب و سنت کی اور سلف سالین کا جو فارم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسپٹل کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اہل حدیث کی عوام ہیں پہلے نمبر پر میرا آپ کر سکتے دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل علماء کی نہیں بات کر رہا عوام کی صحیح مسلم میں امی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں دلزلے ہوں گے اور شتان کے سنگھ نکلیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ستانوے عبد اللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن ابد اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والے سے مسئلہ پوچھتے ہو گئے اے رام کی حالت میں مکھھی اور مچھر مارنے تو کیا دوارا نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق یہ ہے اے اہل عراق اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں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 الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے جو شیر اوق اور الحمد اس ویڈیو کی سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا اہل ہمارے یمن میں برکت نازل نالما ہمارے شام میں اور نجد مسنت امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے عرب کی نجدیوں نے الا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد نبی وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا لہذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کسی کو چاہیے پینتیس سبوں کا میں ان شاء اللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں تو بھائیو یہ حدیث چودہ سال سے موجود تھی ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں امام نے ہے کہ یہ خوارج ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں ابن حضرت سیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو ہجری جنہوں نے پت الباری صحیح بخاری کی شرح کی جس سب سب شروع سے لکھتے آئے کہ یہ مراد عراق ہے لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی ہر کے اندر تو پھر پتہ مولویوں کے پیٹ پہ جب لاد پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہے اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے انہوں نے کہا لا کے فٹ کرو اس کے اوپر جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی عدیس پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا اور ہمیں کہتے ہیں درس قرآن علی دیتا ہے یہ خاصی جی ہے دیکھیں تو پھر درسے قرآن تو نبی اسلم بھی دیتے تھے یترو والے ہی مایاتی محمد کی تابا و حکما یہ آلے انسٹرومنٹ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اس سے دعوت ہوں بھی جہادی اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے سورہ فرقان آیت نمبر باون تو ان کو بھی پتا ہے حالانکہ خوارش کے چیپٹر میں امام بہاری دی ہیں لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں تو مولویوں کی جب روٹی پہ لاد پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے اللہ ماشاء اللہ جو اللہ حق ہے اور یہ مولوی سارے مقابلے فکر کے بریلوی جو بندی اہل اہل تشید ساروں کی اکثریت کیونکہ روٹی کا مسئلہ مسئلہ نمبر اکاون جو میں نے کوڈ بنڈ رکھا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے رسکے حرام فتنے مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاور ڈاٹ کام پہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر اپنے سینکڑوں میں سے ادھر میں نے پول کھولیں کہ پران کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا یہ ساری یاد ان کے بارے میں تو ان کی روٹی پہ لاد پڑی تو ابن آبدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا یہ شامی وہی اہل بیت کے کاتل انہی کی اولاد امام نسائی کو کتاب لکھنے پر فسائط علی ایک سو چورانوے ادیسیں جمع کرنے پر انہیں شامیوں نے قتل کیا علی کا نام کیوں دیتے ہو کتاب موجود ہے الحمد اردو میں ترجمہ ہو چکے یہ وہ شامی انہیں میں ابن آبدین شامی جو احمد بریلوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہے دیوبندیوں اور بریلو کے بلکہ بڑے آئ اہناب میں سے ایک یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد البہ صاحب کے اوپر یہ ریس پٹ کی نشد والی یہ نج دسپلور کر رہا ہوں اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میرے لی شاہ صاحب نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا المد الحد میں علماء جو نے انیس سو چھ میں جو اپنے عقیدوں کی کتاب لکھی پینتیس علماء کے سائن ہیں جن میں علی تھانوی صاحب شامل ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الباب کے ماننے والے خوارجی خوارج ہیں خارجیوں کی جماعت ہے پھر چمنے لینے کے لیے انہیں پاس پہنچے ہوتے ہیں وہاں رفلین بھی شروع کر دیتے ہیں دوگلی پالیسی تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اسے جو مرضی کروا لیں جس قسم کا مرضی فتوا لے لیں تو محمد بن ابن آبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون ہچری یعنی آٹھ سمجھ لیں پونے انہیں دو سو سال پہلے فوت ہوئے انہوں نے اپنے دور میں ظاہر جیلسی فیکٹر تھا انہوں نے یہ نق وال والی عدیث محمد بن عبد الباب صاحب کے اوپر لگا دی اور کا سنگھ نکلے گا یہ محمد سینگ ہے حالانکہ یہ دیت اس وقت نکلی تھی چودہ سو سال سے پھر پھر اندھے مقلد اپنے بزرگوں کے کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی الحمدللہ میں نے جزید کے رد پہ جو پر نمبر لکھا ہے اس میں بھی مسئلہ کھول دیا اب میں محمد شامی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 اس کی جد پانچ دفعہ تین سو انسی تھری سیون نائن پہ یہ ابن عبدین شامی کہتے ہیں یہ امت کو مطلب سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پکہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر سورت الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سور فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے تعالیٰ اور تقیسمانی صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتو کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں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 تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے مانچ پر آئے تو مسکراہ پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے ہوں تو غلام رسول سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد چھ صفحہ پانچ سو چھپن پر لکھتے ہیں اس پہ کومٹ کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے <سؤال> اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک <سؤال> یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن آبدین شامی نے یہ ایمان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 تو ایسا اگر اس کا نام ہنفی ہونا ہے تو ایسے ہنفی ہم بھی ہیں یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے الحمد تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا چودھویں حدیث مسلم امام احمد میں جلد چھ صفحہ دو سو اٹھانوے حدیث نمبر چھبیس ہزار پانچ سو بانوے جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی ام سلمہ زندہ تھیں حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں پود ہوئی باسٹھ ہچڑی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 اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا اللہ ان کو زریل و خواہ کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئیں گے بے ہو ہوگی امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ محترمہ پندرہویں حدیث سے بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اڑتالیس اور جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو اٹھہتر اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام بھی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ وباد السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم الحلت دیا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے ہیں علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈل ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا صحیح بخاری میں اور جامعہ تنسی دونوں میں اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو ان پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ محمد آل محمد آلیہ محمد یہ آل آل مولوی ہوتے ہیں منہ سے دروشی پڑتے ہیں یہ ہی لوگ شرم نہیں آتی یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں نماز میں اللہ تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید ابن زیاد سعیدنا حسین کے ہونٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسین کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا تو سعیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو دس سال تک وزو کروایا حضور صلی اللہ وسلم کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں فوت ہوئے یہ بسرا میں رہتے تھے مدینہ شریف سے بسرا چلے گئے ہوئے تھے بسرا اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہی فاصلہ ہے تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ احساس فرمایا اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے حضور کے ہم ہاں شکل تھے اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا اللہ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 تو بھائیو آج محل نہیں ہے قسطنتیا کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجلی کی درمیانی رات دس محرم دس دسمبر دو گیارہ کو مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے اہل سنت پاغ ڈاٹ کام پر دو گھنٹہ اور بائیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے سارے ایشوز کو الحمد للہ ایڈریس کیا ہے بلکہ وہ ایکسکلوسو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے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 اب یہاں پر میں اس کانٹیکس میں ایک ہی آیت پڑوں گا سورت الحضاب کی آیت نمبر ستاون جو آیت درود سے اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو ازیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لاہ دنیا و اللہ خراب اللہ کی لانت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی مہینا اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ادھر میں تخت جملہ بولوں گا کسی کو برا لگے تو مان حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بھی شہید ہوئے سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے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 ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا دی ہے اور نظام جو ہے کفر کا ہے خلافت میں بات نہ کرو حسین بننے کی کوشش کرو کہ گاٹا ہوتا جائے گا نمازیں پڑھتے رہو کوئی نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے ہیں اور لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جیسی کڑوی بات کریں گے حسین بننے کی کوشش کریں گے بات نظام کو چیلنج کریں گے رہنا جائے گا ولی آب اللہ تو بھائیو آخری حدیث سیدنا ابراہیم نخی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے المتوفا چھیانوے ہجری بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے چھیانوے ہجری میں فوت ہوئے بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ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 قتل حمزہ والا چیپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بہتر اب رو رہے ہیں سارے ناسبی اور سارے یزیدی کے یہ دھیش اس نے علی نے کیوں سنا دی ہے حضرت واشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے پاس معافیے مانگ کر بخاری کے الفاظ ہے ہری علیکم بالمؤمنین کم الرحیم منی کی ذات ہے حضرت واشی سامنے آئے فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائی مجھے اپنا چکر یاد ہے تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نواسے کے ساتھ یہ لوگ اپنی شکلیں یہ جزیدی دکھا سکتے ہیں کیا مثال دن ان کے رفاع دین ان کی آمینیں ان کی پگڑیاں باندھنا ان کی تبلیغیں کرنا ان کے غلامی رسول والے نعرے ربی الور پر لگانا ان کے صحابہ کا عاشق بننا اور یکم پر جو ماڈرن خوارج نے ابھی نئی بدت شروع کی ہے جلسے جروسوں والی یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کی اگر محبت اہل تعداد نہیں ہے اور ساتھ ہی یاد رکھے